یا نور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ پندرہ سو سے زائد صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت کے باب آداب تعام میں امیر سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری دامت برقاتم العالیہ درود پاک کے فضائل میں حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے تو دنیا میں جہاں بھی کوئی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو وہ اس درود پاک کو اس کے والد کے نام کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس حدیث سے مبارکہ میں یہ رشتے کا ذکر ہے تو چونکہ الحمد ہمارا یہ سلسلہ فرشتوں کے حوالے سے ہے تو اسی سلسلے میں ہم اپنے ناظرین کو مرحبا کہتے ہیں اور پچھلے سلسلوں میں ہم نے فرشتوں کے حوالے سے مختلف معلومات مدنی چینل کے ذریعے سے حاصل کی ہیں تو چاروں فرشتوں کا جہاں پر ذکر ہوا ان کے بعد ہم سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا ذکر اس میں سن رہے تھے تو اسی کے سلسلے میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا مقام عطا فرمائے ہیں ان کے ذمہ کیا کیا کام ہیں یا ان کے اندر اللہ جان نے کیسی صلاحیتیں ان کو عطا فرمائی ہیں اسی حوالے سے یہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ آگے چلتا ہے تو سید آپ کے متعلق سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر آکام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اللہ رکومتی جب کیا میں تمہیں افضل جو فرشتہ ہے اس کے متعلق خبر نہ دوں اور وہ افضل فرشتہ وہ جبرائیل ہیں کہ مقربین فرشتوں میں جو افضل فرشتہ ہے وہ الحمد جبرائیل علیہ السلام ہیں تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ کے مقربین میں سے سب سے مقرب فرشتے ہیں فرشتوں کے حوالے سے جو اللہ کے مقرب ہیں تو فرشتوں میں سب سے زیادہ قرب اللہ نے جبرا علیہ السلام کو عطا فرمایا اب یہ ہم نے پہلے سلسلے میں یہ باتیں بھی الحمد سنی کہ فرشتوں کو اللہ نے ایک صلاحیت یہ بھی عطا فرمائی کہ یہ مختلف صورتوں میں وہ متشکل ہو سکتے ہیں اسی کے حوالے سے یہ روایت بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالن فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جبرائیل کو سبز لباس میں دیکھا کہ انہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان کے حصے کو پر کر رکھا تھا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا جسم عطا فرمایا کہ یہ اتنی بڑی حالت میں آپ جو ہے وہ متشکل بھی ہو گئے کہ زمین و آسمان کو آپ نے بھر دیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ہمارے آقان صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو نازر ہوتے ہوئے دیکھا کہ اس نے آسمان کے دونوں کناروں کو بھرا ہوا تھا اس پر نہایت نفیس اور بہترین کپڑے تھے جس کے ساتھ اور یاقوت جڑے ہوئے تھے یہ بہت قیمتی موتی ہیں یہ موتی جو ہے ان کے کپڑوں میں جڑے ہوئے تھے اب یہ موتی جو ہیں یہ ایک ہمارے ہاں اس کی مثال کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے لیکن ان کی اصل صورت کیسی ہیں ان کی کس قدر وہ جو خوبصورتی ہے اس کو تو وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس نے واقعہ تر حقیقت تر اس کو دیکھا ہو تو اس سے بہرحال بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ نے ایسا بہترین لباس بھی پہنا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا جسم بھی عطا فرمایا کہ آپ جو ہیں آپ کا جسم اتنا زیادہ ہے کہ آسمان کے کناروں کو آپ بھر دیتے ہیں تو میٹھے میٹھے سائن بھائیوں اور مدنی چلن کے ناظرین جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے جہاں انہیں یہ طاقت اللہ کی طرف سے دی گئی مختلف شکلیں یہ بدل سکتے ہیں تو اکثر جو ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام کی حاضری ہوتی تو اس میں بھی حاضری میں بھی وہ کبھی کسی صحابی کی شکل میں آتے جیسے مشہور روایتیں ہیں کہ دحیہ کل ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر دیا کرتے اسی طرح بعض احادیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ کسی اور دیہاتی کی شکل میں بھی سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے حاضر دی اسی طرح کبھی کبھار کسی اور شکل میں بھی وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تو سعید عاشد صدیقہ ربی اللہ تعالی فرماتی نے کہ ہمارے پیراقاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبراہل کو فرمایا کہ جبراہیل میں تمہیں تمہاری اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے ارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی کے وسلم کیا آپ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میں اپنی اصل صورت میں آپ کے سامنے آؤں تمہارے آقان صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہاری اصل صورت میں دیکھوں تو عرض کے ارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ آپ فلاں دن بقی غرق میں فلاں جگہ پر آپ تشریف لائیں تو انشاءاللہ اللہ وہاں پر میں اپنی اصلی صورت میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا تو حسب وعدہ اس وقت کے مطابق اس دن کے مطابق ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان پروں میں سے جب ایک ہی پر کو پھیلایا تو اس ایک پر نے ہی آسمان کے افق کو آسمان کی بلندی کو اس ایک ہی پر نے بھر دیا تو یہاں ان کی صورت کے حوالے سے کہ ان کا ایک پر ہی اتنا بڑا ہے کہ ایک پر سے ہی جو ہے انہوں نے پورے آسمان کے افق کو بھر دیا تو میٹھے میٹھے سائی بھائیوں اور مدنی چہرن کے ناظرین جہاں جبرائیل علیہ السلام کا ایک یہ پہلو ہے کہ وہ ان کا پر اتنا بڑا ہے کہ اس پر سے ہی انہوں نے آسمان کے افق کو بھر دیا تو یہ ان کے پر کی ایک شکل تھی ایسے ہی ان کے پاؤں کے حوالے سے بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے تو سعیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل کو پاؤں لٹکائے ہوئے دیکھا ان پر ایک بڑا موتی تھا جیسے سبزے پر بارش کا قطرہ ہوتا ہے تو چونکہ رشتے جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں آتے ہیں تو ان کی ایک شکل یہ بھی سرکار نے بیان فرمائی کہ ان کے پر اتنے تھے کہ ایک پر کو کھولا اور اس نے آسمان کے افق کو بھر دیا ایسے ہی یہاں وہ دیکھا کہ وہ پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کے سر پر ایک بڑا موتی بھی تھا جیسے سبزے پر بارش کا قطرہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ان کی تھی یہ ان کی ایک صورت ہے ایسی ایک صورت کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو بین فرماتے ہیں کہ حضرت ورقا انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہو نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس جو جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں وہ کس صورت میں آتے ہیں وہ کس شکل میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے پاس آسمان سے آتے ہیں اور ان کے دونوں پر جہیں ہیں یہ موتی کے ہیں اور ان کے پاؤں کے طلبے یہ سبز ہیں تو یہ بھی ایک ان کی حیثت بتائی گئی ان کی ایک شکل بتائی گئی کہ جبرائیل علیہ السلام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سے بھی حاضری دیا کرتے تھے اب یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقرب فرشتے ہیں تو جیسے انہیں اللہ کا قرب حاصل ہیں اب وہ کتنا قرب حاصل ہیں کہ اللہ کے قریب ہیں تو کتنے قریب ہیں اسی حوالے سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ارشاد آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اجبراہیل ہر طرح اجبر آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو جبرائیل علیہ السلام مست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا حجابا من نار لو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم میرے اور اللہ کے درمیان میں ستر نور اور آگ کے پردے ہائل ہیں اور اگر میں ان میں سے کسی ایک پردے کے بھی قریب جاؤں تو میں تو جل جاؤں تو یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے قریب ترین فرشتوں میں سے ہیں کہ انہیں اللہ کا اتنا قرب حاصل ہے اب اتنا قرب ہونے کے باوجود یہ ستر ایسے پردے جو آگ اور نور کے ہیں ان کے فاصلے کے مطابق یہ اللہ تبارک و تعالی سے دور ہیں محترم پیر اسلامی بھائیوں اور مدنی چیلن کے ناظرین اس روایت میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ستر پردے اللہ سے دور ہیں اس سے پہلی روایت میں ہم نے پچھلے سلسلے میں یہ سنی جس میں یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جو یہ فرشتے ہیں ان کا فاصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پچاس ہزار برس کے برابر ہے اب اس روایت میں پچاس ہزار برس کا ذکر ہے اور اس روایت میں ستر پردوں کا ذکر ہے تو اب ان دونوں کو آپس میں کس طرح سمجھا جائے تو وہ یہی اس کی بات ہے کہ وہ پچاس ہزار سال کا جو فاصلہ ہے وہ بطور کسی کے طے کرنے کے حوالے سے ہے کہ اگر وہ اس فاصلے کو طے کرتا ہے تو اسے پچاس ہزار سال جو اس فاصلے کو طے کرنے میں لگیں گے اور یہاں یہ جو ستر پردوں کا ذکر ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ ستر پردے جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں فاصلہ اتنا زیادہ ہو کہ اگر کوئی ان ستر پردوں کو طے کرے ان میں چل کر جائے یا سفر کو اس فاصلے کو طے کرے تو اس کو اتنا ہی پچاس ہزار سال کا وقت لگ سکتا ہے تو یوں ان احادیث میں آپس میں کہیں بھی یہ مخالفت نہیں ہے تو یہ جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالی کے اتنا قریب ہیں کہ یہ ستر پردے نور اور آگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر بھی دور ہے باوجود اتنا قرب ہونے کے تو الحمد یہ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام اسی طرح سے دیگر فرشتے میکار علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام ملک الموت علیہ السلام یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنا دور ہیں لیکن الحمد ہمارے پیارے کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کی رات آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص پایا اور یہ وہ قرب تھا کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا تو یہ مقرب فرشتے اگرچہ اللہ کے قرب میں ہیں لیکن ان سے کہیں زیادہ قرب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سیدنا مدراہد علیہ السلام جہاں ہم نے یہ سنا کہ یہ اللہ کے کتنا قریب ہیں اسی طرح سے یہ ان کا جو جسم ہے اللہ نے ان کو کتنا بڑا جسم عطا فرمایا تو اس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما بین منک بجبریلہ مسیره 500 عام للطائر سریۃ طيران یعنی کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو وجود عطا فرمایا ہے تو اتنا ان کا وجود بڑا ہے کہ دونوں کندھوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے یہ اگر ایک تیز رفتار پرندہ پانچ سو سال تک سفر کرتا رہے تو تب کہیں جا کر جو ہے وہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیانی فاصلے کو وہ طے کرے گا تو یہ سیون جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کا اس میں ذکر ہے یوں ہی آپ کی جسامت کے اعتبار سے دوسری روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل مثل متی جنا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو پھیلایا تو آپ کے یہ جو پر ہیں ان کی تعداد چھ سو کے برابر تو چھ سو پروں کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے یوں پھیلایا کہ جس طرح سے مور اپنے پر کو پھیلاتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ان کے بارے میں حضرت حضیفا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے دو بڑے بڑے پر ہیں اور اس پر موتیوں سے پیروئی ہوئی ایک پٹی ہے آپ کے اگلے دانت بہت چمکدار ہیں پیشانی منور ہے بال گنگڑیالے ہیں اور سر مرجان کی طرح ہے اور مرجان برف کی طرح سفید ہے اور آپ کے دونوں قدم سبزی مائل ہیں محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلن کے ناظرین آپ نے یہ سنا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کس قدر جسامت عطا فرمائی کہ ایک پر پھیلاتے ہیں تو پورے آسمان کو گھیر لیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے آپ کے پر ہیں اور اللہ نے آپ کو چھ سو پر عطا فرمائے تو جب یہ اتنی ساری ان کی خصوصیات ہیں تو ظاہری بات اتنی خصوصیات ہونے کی وجہ سے خواہش کی جاتی ہے کہ ان کا دیدار ہو ان کی زیارت ہو تو سیدنا حمزہ آپ پیرآقاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جبرائیل علیہ السلام جو ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میرے آکا شاہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا اس کی طاقت موجود ہے کہ آپ اسے دیکھ سکیں ارض کیا ہاں بس آپ مجھے زیارت کرا دیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اچھا پھر آپ یہاں بیٹھ جائیں جو ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہو وہاں بیٹھے تشریف رکھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سامنے جو لکڑی ہے اس کو دیکھو تو وہ جو لکڑی تھی دیکھا اس پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے تو یوں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہو جو ہی آپ نے جبرایل علیہ السلام کو دیکھا تو جبرایل علیہ السلام کو دیکھتے ہی آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے چونکہ ان کا جسم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ایسا عطا فرمایا کہ چونکہ عام جو انسان ہے یہ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا اس بنا پر جیسے ہی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیر علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی اس کی تاب نہ لا سکے اور آپ جو ہے بے ہوش ہو کر گر گئے یوں ہی ہمارے پیارے آق صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جبرائیل سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے اپنی اصل صورت دکھائیں جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے تو ہمارے آقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کو آپ کی اصل صورت میں دیکھوں تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنا چہرہ مبارکہ تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف کریں جو ہی ادھر چہرہ کیا تو سیدہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل جو صورت ہے اس میں آئے اور سرکار علیہ صلاحت نے جو ہی مڑ کر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کو دیکھتے ہی ہمارے پیدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے آئے تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام آکا علیہ صلاحم کو لے کر اپنی گود میں تشریف فرما تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ کا جو سینا مبارکہ تھا جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہاتھ آپ کے سینا مبارکہ بھی رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے پیچھے کندھوں کے پاس ہاتھ رکھ کر حضور کو سہارا دیے ہوئے اور عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ابھی تو آپ نے مجھے اس حال میں دیکھا میری اصلی صورت میں دیکھا تو آپ پر یہ کیفیت پاری ہو گئی اور اگر آپ اس طرح فیل علیہ السلام کو دیکھیں ان کے تو بارہ پر ہیں اور وہ ایسے پر ہیں کہ ایک پر مشرق میں ہیں دوسرا مغرب میں ہیں اور اللہ کا عرش ان کے کندھے پر ہیں تو باوجود اس قدر ان کی جسامت ہونے کے باوجود اس کے کہ وہ اتنا بڑا ان کا جسم ہے ان کے پر اتنے بڑے ہیں کہ ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کی بنا پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیدنا اسرا فیل علیہ السلام اللہ کی عظمت سے اس کے خوف سے آپ کا جسم جو ہے چڑیا سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے حالانکہ یہ اپنے عظیم الجسا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں محترم اسلامی بھائیو اور مدنی چلن کے ناظرین یہ تو ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کہ ان کو اللہ نے ایسی جسامت عطا فرمائی اور ساتھ ہی ضمن یہاں پر سیدنا اسرافیر علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا اگلی جو روایت ہے یہ روایت بھی سیدنا عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انجبریلا کما کہ صاحب افرماتے سلام یہ میرے پاس یوں آئے جس طرح کہ ایک دوست دوسرے دوست کے پاس جاتا ہے آپ سفید لباس کے اندر ملبوس تھے جو لو اور یاقوت کے جو موتی ہیں ان سے وہ جڑا ہوا تھا اس پر یہ موتی لگے ہوئے تھے تو آپ کا جو سر ہے وہ ایک پہاڑ کی طرح بہت بڑا اور آپ کے جو بال ہیں وہ اسی طرح سے مرجان کی طرح اور آپ کا جو رنگ ہیں وہ برف کی طرح سفید تھا تو سیدراہیل علیہ السلام اس شکل میں ہمارے پیراقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتے تھے تو جہاں جب یہ ان کا جسم اتنا خوبصورت ان کو اللہ نے صورت بھی ایسی بہترین عطا فرمائی صورت بھی خوبصورت آپ کا جسامت بھی خوبصورت تو اسی طرح سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کلام عطا فرمایا تو آپ کا کلام بھی انتہائی خوبصورت ہوتا تھا تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ و تعالیٰ نے ہم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انصاری آدمی کی بیمار پرسی فرمائی جب آپ اس کے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے سنا کہ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں یوں لگتا ہے جیسے دو افراد آپس میں گفتگو میں مشغول ہیں تو جن ہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان انصاری صحابی کے اس کمرے میں تشریف لے گئے اب دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے فقط وہ ایک انصاری صحابی ہی ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ ابھی جو میں گفتگو سن رہا تھا آپ ایک شخص کلام کر رہا تھا تو وہ کلام کرنے والا کہاں گیا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس ابھی ایک ایسا آدمی آیا تھا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے بعد میں نے کسی آدمی کو اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت نہیں پایا ہے تو آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ شانہو ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ سیدنا مہبرا علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ بھی بہت خوبصورت کلام ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صورت بھی بہت خوبصورت عطا فرمائی ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ان کو پہچان دیا اگرچہ کہ اس وہ بظاہر نظر نہ آئے لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی گفتگو سے پہچان گئے کہ یہ جو گفتگو کرنے والے ہیں یہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے اور پھر یہ پتا چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر وہ قسم اٹھا لیں اور یہ قسم کھا لیں کہ ہاں یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا وہ قسم اس کے اوپر اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کے مطابق اس معاملے کو فرما دیتا ہے تو محترقہ اسلامی بھائیوں اور مدنی چیلن کے ناظرین سیدنا جبرائیل علیہ السلام ان کے بارے میں چونکہ ہماری گفتگو جاری ہے تو حضرت اک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرا پروردگار کسی کام کے لیے روانہ فرماتا ہے تاکہ میں اسے اس کام کو سرانجام دوں اس کام کو پورا کروں لیکن یہ کئی دفعہ میرے دیکھنے میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے روانہ تو کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی میرے اس کام تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کام کو انجام فرما دیتا تو یہاں سے ایک تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو مختلف امور کے حوالے سے ان کو کچھ نہ کچھ ڈیوٹی اللہ ان کے سپرد فرماتا ہے کوئی کام ان کے سپرد فرماتا ہے جس سے جا کر پھر وہ کام کرتے ہیں لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ انہیں تو حکم دے دیا لیکن اللہ جلہ شاہ اپنی قدرت کاملا سے اس کام کو جبرائیل علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی پورا فرما دیتا تو یوں یہ سمجھ میں بات آئی کہ اللہ جل وہ کسی معاملے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے یہ لوگ اس نے ایک نظام بنایا کہ کچھ کے سپرد کوئی نہ کوئی کام ایسا کر دیا ٹھیک ہے آپ کے سپرد یہ کام ہے آپ اس کو جا کر کریں لیکن اللہ ہو ان کاموں میں کسی کا محتاج نہیں ہے یہ تو جبرائیل علیہ السلام کے کچھ امور کے حوالے سے گفتگو ہے ایسے ہی یہ دیکھیں کہ باوزو شخص کی کتنی فضیلت ہے کتنی اس کی برکت ہے اور کوئی اگر بے وزو رہتا ہے اور بے وزو کی حالت میں اگر اس کا وصال ہو جائے اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کیسے معاملات پیش آتے ہیں تو صحیح دت میں مونا بنتے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے پیارے اقاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جنبی آدمی یعنی جس پر غسل فرض ہو وہ اسی حالت میں سو جائے تو ہمارے آق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جس پر غصل واجب ہو وہ اسی طرح سے سو جائے بلکہ اس کو کم از کم یہ چاہیے کہ وہ وضو ضرور کر لے اور وضو کر کے پھر وہ سو جائے کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس حال میں اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو اس حالت میں جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہیں آئیں گے تم جبرائیل علیہ السلام جو ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جو بتایا گیا کہ آپ ہر مومن کے پاس اس کی موت کے وقت یا موت کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں تو اگر بندہ باوضو ہوگا اس حالت میں اس کا وشاد ہوا تو جبرائیل علیہ سلام اس کے پاس تشریف لائیں گے اور اگر بندہ وضو کی برکت سے محروم ہوا تو جبرائیل علیہ سلام بھی اس کے پاس تشریف نہیں لائیں گے تو الحمد اپنے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے جو وہ اسلامی بھائی الحمد للہ جو, جو کہ ہمارے اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں انہیں اس بات کی معلومات بھی ملتی رہتی ہیں کہ باوضو سونے کی کیا برکتیں کیا فضیلتیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ باوزو رہنے سے کیا کیا انسان پر برکتو کا نزول ہوتا ہے اس کی معلومات جو ہے وہ ملتی رہتی ہیں اس کو اپنے اندر پختہ کرنے کے لیے اس کا ذہن بنانے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے لیے بہترین ایک ذریعہ ہے کہ ہم جو ہیں اس ماحول میں رہ کر یہ ذہن ہمارا پختہ ہو سکتا ہے ویسے تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ با وزو رہنے کی فضیلتیں ہیں برکتیں ہیں البتہ اس پر استقامت پانے کے لیے یہ ہمیں کسی نہ کسی اچھے ماحول کی جو وہ اچھے ماحول میں آنا جانا ہمارے لیے ضروری ہے تو جب اچھے ماحول میں آئیں جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان اس وضو کی جو سنت ہے اس کی ادائیگی میں ہمیں بہت زیادہ آسانی اور سہولت ہوگی تو پھر اس کی فضیلت یہ بھی بیان ہوئی کہ با موضوع شخص جو اگر وہ فوت ہو بھی جائے اسی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں یہ اس بندے کے پاس تشریف لاتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ شاہ نو کے بہت قرب میں ہیں چنانچہ آپ کے اسی قرب کے حوالے سے جیسے پہلے کچھ روایتیں جو ہیں وہ گزری ہیں اسی طرح سے مزید روایتیں بھی ہیں چونکہ اس روایت میں کچھ مزید اضافہ ہے لہذا جو اضافہ ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی اس میں سنتے ہیں تو سیدنا وہاں رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ تین مقرب فرشتے ہیں ان میں جبرائیل علیہ السلام میکا علیہ السلام اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام تو یہ بعض روایتوں میں ان تین کا ذکر آیا بعضوں میں ساتھ میں اسرائیل علیہ السلام کا ذکر بھی آیا تو یہ چاروں ہی مقرب ہیں بعض روایتوں میں رہنے سے یہ نہیں کہ مقرب صرف تین ہی ہیں بقیہ جو وہ مقرب نہیں ہیں تو بہرحال ان کے بارے میں حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو تیروں مقرب اللہ جلشان کے فرشتے ہیں اللہ تمار کو تعالیٰ کسی بندے کا جب اس کے نیک عمل کی وجہ سے ذکر فرماتا ہے تو پھر ارشاد ہوتا ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے کہ فلاں بن فلاں جو اس نے میری اطاعت میں ایسا ایسا عمل کیا ہے اور اس پر میری رحمتیں نازل ہوں جب یہ فضیلت یہ برکت اس شخص کی بیان کی جاتی ہے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ کی فرما برداری میں آیا اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا یہ خبر جبرائیل علیہ سلام تک پہنچتی ہے تو پھر جبرائیل علیہ السلام سے میکائیل علیہ السلام اس خبر کو لیتے ہیں سنتے ہیں پھر یوں یہ خبر جو ہے وہ درجہ بدرجہ پھیلتے پھیلتے یہ زمین تک پہنچ جاتی ہے اور جب زمین تک یہ پہنچتی ہے تو پھر تمام اہل زمین کو اس بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ فلاں جو شخص ہے اس نے اللہ جان کی فرما برداری کی اللہ تبارک و تعالی کی اس نے اطاعت کی تو اس اطاعت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا تو یہاں سے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اس کی فرما برداری اس کی رحمتوں کے نظول کا باعث ہے اسی کے برعکس اسی روایت میں کہ اسی طرح اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کے برے عمل کی وجہ سے اس کی یہی بات آسمانوں اور زمین میں پھیلا دی جاتی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جو شخص ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس پر اللہ کی لانت ہوئی پھر یہی خبر اسی طرح جب یہ پھیل جاتی ہے تو وہ شخص جو ہے جس پر جو ہے لانت بھی برستی ہے اس کے بارے میں بھی یہ خبر پھیل جاتی ہے تو ہمیں یہ اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں جن پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور رحمتوں کا نزول کن پر ہوتا ہے وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہیں جو اس کی فرما برداری میں ہیں تو جو اللہ کی فرما برداری میں ہیں اللہ کی اطاعت میں ہیں اس پر اللہ کی رحمتوں کا نظول ہے اور جو اس کی اطاعت میں نہیں بلکہ نافرمانی نہ میں ہے معاشیت میں ہے تو وہ پھر رحمت کا مستحق نہیں رہتا بلکہ اس پر تو پھر اللہ کی لانت برستی ہے تو محترم پیار اسلامی بھائیوں اور مدنی چیلن کے ناظرین ہمیں بھی اپنا یہ ذہن بنانا کہ ہم نے وہی کام کرنے ہیں کوشش کرنی ہے کہ ایسے ہی کام ہم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو اب رحمتوں کا نظول اللہ کی اطاعت میں جیسے نماز ہے کہ نماز کی پابندی ہے نماز اللہ کی اطاعت ہے نماز پڑھتے رہیں گے گویا ہم اللہ کی اطاعت میں ہیں یوں ہی جو ہے رمضان شریف جب آئے اس کے روزے رکھتے ہیں تو اطاعت میں ہیں روزے رکھتے ہیں تب بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں جب ہم ان کی اپنی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہوتا رہے گا صلو علی صل اللہ تعالی علی محمد میڈیا اور مدنی چیلن کے ناظرین سیدنا علیہ السلام آپ کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ہمارے پہارے آکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ان جبریلا اکر الباتی فا جبریل احب حاجی قال الله یا جبریل احبث حاجت عبدی فإنی احبه حاجی ابغد ہوں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہمارے پیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبرائیل جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی حاجات کا ان کی ضروریات کا کفیل بنایا ہے جب کوئی بندہ کوئی بندہ ہے مومن یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اپنی کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد ہوتا ہے جبرائیل میرے اس بندے کی ضرورت کو روک لو اس کی حاجت کو روک لو کیونکہ میں اسے بھی پسند کرتا ہوں اور اس کی آواز کو بھی پسند کرتا ہوں اور جب کوئی کافر پکارتا ہے وہ کسی چیز کو طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل یہ جو بندہ ہے اس کی ضرورت پوری کر دو کیونکہ میں اس سے بھی نفرت کرتا ہوں اور اس کی آواز سے بھی نفرت کرتا ہوں یہ سب مبارکہ میں اب ایسے لوگوں کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اس بات کا بعض اوقات اظہار کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو انہیں اپنا یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس میں یہ حکمت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا شاید اس لیے کہ اسے ہماری یہ ادا پسند ہے کہ ہم بار بار اس کی بارگاہ میں عرض کریں بار بار اس کو پکاریں بار بار اس کی بارگاہ میں اپنی حاجات کا ذکر کریں تو ہو سکتا ہے ہماری یہی ادا ہمارے رب تبارک و تعالی کو پسند آ جائے اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور بالخصوص اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا دے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے قیامت کے دن کے لیے ہمارے لیے قیامت کے دن میں بہت سارا ادر و ثواب جمع فرما دے اور آج وہ دعائیں جو ہم مانگتے رہتے ہیں وہ ہمیں ملتی نہیں ہیں ان کا اثر ظاہر نہیں ہوتا یا وہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو عین ممکن ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کے بدلے میں جو دنیا میں ہماری قبول نہیں ہوئی اللہ ہمیں قیامت میں اس کا ایک عظیب اجر عطا فرما دے اور یہ اللہ کی ذات مبارکہ سے بعید نہیں اور بعض احادیث میں اس کا مفہوم ملتا ہے کہ بعض جو مومنین ہیں وہ جب قیامت کے روز اس بات کو دیکھیں گے کہ ہماری وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی ان کا اتنا اجر و ثواب ہمیں عطا ہو رہا ہے تو وہ اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور پھر ہم دوسری طرف جب دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی آزاد فوراً پوری ہوتی ہے تو اس بات سے بھی بندہ مومن اگر ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس سے تو ہمیں حسن زم رکھنا ہے البتہ کوئی ایسا ہے جو نہ فرمانوں میں ہے تو اس کی اگر حاجت پوری ہوتی ہے تو اس کو اس بات سے سبق بھی لینا چاہیے ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جو دنیا میں ہی ساری دعائیں قبول ہو رہی ہیں آخرت میں میرا عجر ہی کم ہو جائے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی یہ ہر ایک کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ کس کو دنیا میں کس چیز کی حاجت ہے اور وہ دینی ہے اور کس کو آخرت میں کیا اس کے لیے اجر ہے وہ اس کو دینا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مومن دنیا میں دعائیں کرتا ہے اس کو اس کا اجر یا اس کا حصول نہیں ہوتا وہ قبولیت اس کو ملتی نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کو آخرت میں اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا تو ممین کی جو دعائیں قبول نہ ہونے کا بعض اوقات سبب نظر آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا بدل جو ہے انہیں آخرت میں عطا فرمائے گا اور چونکہ کافر جو ہے ان کو اگرچہ کچھ ملتا بھی ہے دنیا میں بہت کچھ مل جاتا ہے تو اس ملنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ دنیا میں مل گیا آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تو محترم پیانے اسلامی بھائی اور مدنی چیلن کے ناظرین اب ہمیں ایسا ذہن اپنا بنانا چاہیے اور یہ ذہن کہ ہم اللہ جل شاہ نو کی ذات مبارکہ پر اپنا توقع رکھیں کہ جو کچھ بھی وہ ہمارے حق میں کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے اس ذہن کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے معلوماتی جو سلسلے ہیں ان کو انشاءاللہ سنتے رہیں تو ہمارا یہ ذہن بنے گا اور سیاست ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی ذات پر تبکل کی دولت عطا فرمائے آمیر بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم